اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اياک نعبد و اياک نستعین الصراط صراط انعمت عليهم غیر المغضوب عليهم ولد اللہ تعالی نے رمضان المبارک کے مہینے کو قرآن پاک کے ساتھ خصوصی نسبت عطا فرمائی ہے شاہ انزل الفیح القرآن یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالی نے قرآن کریم کو نادل کیا ہے حدل للناس جو لوگوں کے لیے ہدایت کا سامان ہے رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے اور پورا اللہ تعالی کا کلام پڑھا جاتا ہے اور سنا جاتا ہے کہ ہمارے ظاہری کانوں سے ہمارے دل تک اللہ کا یہ پیغام پہنچ جائے اور ہمارے دلوں میں اللہ رب العالمین کا یہ پیغام اتر جائے لہذا اس مختصر سے وقت میں ہماری کوشش یہ ہوگی کہ جو کچھ پڑھا گیا اس میں سے کچھ ہم سمجھنے کی بھی کوشش کریں کہ اللہ تعالی کیا ارشاد فرماتے ہیں قرآن کریم کا آغاز سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوتا ہے چودو پارے میں سورت ہے جس کا نام ہے سورت النحل سورۂ نحل کی آیت نمبر اٹھانوے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ذکر کی ہے ادا فرعۃ القرآن فسط عصب من شیفان الرضیم جب آپ قرآن پاک کو پڑھو تو آپ اعوذ بلہ من شیفان الرضیم کو پڑھ لیا کر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا مطلب یہ ہے کہ میں اللہ تعالی کی پناہ حاصل کرتا ہوں شیطان مردود سے جو ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے اس سب سے بڑے دشمن سے بچنے کا راستہ یہ ہے کہ سب سے طاقتور ذات اللہ کی حفاظت میں بندہ آ جائے تو اللہ تعالی نے ہمیں یہ ادب سکھلایا ہے کہ جب بھی قرآن پاک آپ پڑھیں آپ تلاوت کریں تو سب سے پہلے اعوذ باللہ من ہی الرجیم پڑھا کریں احادیث میں ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک شخص بڑے غصے میں تھے اور غصے سے آگ بگولا ہو رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے ایک ایسا کلمہ معلوم ہے کہ اگر یہ شخص اس کلمے کو پڑھ لے تو اس کا غصہ ختم ہو جائے صحابہ نے فرمایا اللہ کہ رسول کون سا کلمہ ہے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان فانچی اس لیے کہ جب انسان بہت غصے میں آتا ہے تو شیطان اس کے اندر حرکت کر رہا ہوتا ہے ندیس میں ہے جب انسان غصے میں آتا ہے تو شیطان انسانی رگوں میں اور جس انسانی جسم میں یوں دوڑتا ہے جیسے رگوں میں خون دوڑتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس موقع پر میں اس سے کوئی ایسا گناہ کا کام کوئی ایسا جرم کوئی ایسی غلطی کروا لوں جس پر یہ زندگی بھر پچھتاتا رہے تو اللہ تعالی نے ہمیں یہ ادب سکھلایا کہ جب قرآن پاک شروع کرو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو اسی طرح کبھی بھی انسان کو کوئی وسوسہ آئے کوئی برا خیال آئے کوئی شیطانی خیال آئے تو فوراً پڑھ لینا چاہیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں اللہ تعالی کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں شیطان مردود سے زندگی ہے اس زندگی میں اچھے خیالات آتے ہیں اللہ تعالی کی طرف سے ہیں برے خیالات آتے ہیں وہ نفس کی طرف سے شیطان کی طرف سے ایسے موقع پر فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر اللہ کی مدد کو حاصل کرے بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے بعد بسم اللہ کو پڑھا جاتا ہے اور قرآن پاک میں انیس میں پارے میں سورہ نمل میں آیت نمبر تیس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے خط کا ذکر کیا انہوں من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ ہر اچھے کام کے آغاز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دروازہ بند کرو بسم اللہ پڑھو چلا بوجاؤ بسم اللہ پڑھو کھانا کھاؤ بسم اللہ پڑھو بستر پر لیٹنے لگو بسم اللہ پڑھو فرمایا کہ جب انسان دروازہ بند کرتا ہے اور بسم اللہ پڑھتا ہے اور جب یہ کھانا کھاتا ہے اور بسم اللہ پڑھتا ہے اور جب یہ اپنے کمرے کا دروازہ بند کرتا ہے بسم اللہ پڑھتا ہے جب یہ لیٹنے لگتا ہے اور بسم اللہ پڑھتا ہے تو شیطان کہتا ہے اپنے چیلوں سے کہ اس گھر میں نہ تو ہمارے لیے رہائش ہے نہ ہمارے لیے کھانے کا انتظام ہے لہذا اس گھر سے کسی اور جگہ کوچ کر لو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر ہم نے بسم اللہ نہیں پڑھی دروازہ بند کرتے وقت اور ہم نے بسم اللہ نہیں پڑھی کھانا کھاتے وقت پانی پیتے وقت بسم اللہ کو نہیں پڑھا سوتے وقت بسم اللہ کو نہیں پڑھا تو ہمارے کھانے میں شیطان شامل ہمارے گھر میں شیطان شامل ہمارے کمرے میں شیطان موجود کہ آو بھائی یہاں تو رہائش بھی مل رہی ہے کھانا بھی مل رہا ہے اور پھر ایسی لگا ہوا تو کنڈیشن کمرہ بھی مل رہا ہے ہاں؟ اور زبردست دو لاکھ کا بیڈ بھی ہے اسی ہزار کا بستر بھی ہے تو اس کو اور کیا چاہیے تو اس کا مطلب پھر شیطان ہمارے ساتھ شامل ہو جاتا ہے ہمارے کھانے میں ہمارے پینے میں ہمارے گھر میں لیکن بسم اللہ کی اتنی بڑی برکت ہے اللہ کے پاکیزہ نام کی برکت کہ اللہ کا پاکیزہ نام آتا ہے شیطان مردود وہاں سے بھاگ جاتا ہے جہاں اللہ تعالیٰ کا پیارا نام ہوتا ہے اور جہاں اللہ تعالیٰ کا پاکیزہ ذکر ہوتا ہے وہاں شیطان کی نحوست اور اس کی بدبختی شامل حال نہیں ہوتی اس لیے ہم ہمیشہ عادت بنائیں بسم اللہ پڑھنے کی اور بلند آواز سے بلند آواز کا مقصد یہ کہ ہمارے بچے سیکھ لیں کہ ہاں بسم اللہ کھانا کھاتے وقت بسم اللہ زور سے پڑے تاکہ بچے سن لیں پانی پیتے وقت بسم اللہ زور سے پڑے کہتے نا جانور جمع کرتے وقت بسم اللہ زور سے پڑو تاکہ پتہ چلے کہ بھئی ایک مسلمان جمع کر رہا ہے ورنہ بسم اللہ اگر آہستہ پڑے گا تو بھی حلال ہو جائے گا جانور لیکن زور سے پڑو تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ایک مسلمان جب جانور ذمہ کرتا ہے تو اللہ کے نام پہ کرتا ہے تو اسی طرح اگر ہم گھر میں داخل ہو تو بسم اللہ کے ساتھ گھاڑی کا دروازہ کھولے بسم اللہ کے ساتھ گاڑی میں بیٹھے بسم اللہ کے ساتھ گاڑی کا دروازہ بند کرے بسم اللہ ہر جگہ اللہ کا نام اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں یعنی ہر جگہ یہ اس بات کا اقرار ہے کہ یا اللہ میں کچھ نہیں میرا کچھ نہیں یا اللہ سب کچھ آپ کا ہے سب کچھ آپ ہے آپ کے نام کے بغیر میں ایک قدم نہیں اٹھا سکتا آپ کی مدد کے بغیر میں ایک قدم نہیں چل سکتا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کا بڑا ہی انعام ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا اللہ کے پاکیزہ نام سے مسلمان اپنے کام کا آغاز کرتا ہے یہی مسلمان کا اور کافر کا فرق ہوتا ہے کہ مسلمان ہر لمحے اللہ کا نام لے کر اپنے کھانے کو شروع کیا اس میں برکت پیدا ہو گئی پانی پینے میں بسم اللہ پانی میں برکت پیدا ہو گئی اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ اس کے گھر میں برکت ہو گئی اس کی سواری میں برکت ہو گئی ہر ہر چیز میں اللہ کا نام آتا جاتا ہے اور اس میں برکت ہوتی جاتی ہے تو دوسرا عمل قرآن کریم کی تلاوت سے پہلے بسم اللہ اور ہر جائز اور ہر اچھے کام کے آغاز میں بسم اللہ کو ہم اپنی عادت بنا لیں یہ مبمن کی شان ہے حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی وضو کے آغاز میں بسم اللہ پڑھ لیتا ہے تو رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گویا اس نے اپنے پورے جسم کو پاک کر لیا اللہ تعالیٰ اس کو اتنا آجر دیتے اور اگر اس نے بغیر بسم اللہ کی وضو کیا تو اس نے انہی آزا کو پاک کیا جن آزا کو دھویا یعنی اگر ہم نے بسم اللہ کے بغیر وضو کیا تو بس وہ چار اعضا ہم نے دھو لی لیکن اگر ہم نے لفظ بسم اللہ کو پڑھ لیا وضو کے شروع میں تو تین سو ساٹھ جوڑ پورے پاک ہو گئے اب دیکھیں لفظ بسم اللہ کتنا مختصر لفظ ہے اور اس میں وقت کتنا لگتا ہے کتنے سیکنڈ لگتے بسم اللہ اور اس کا اجر دیکھیں کتنا باکمال کمال اجر ہے اس کا اللہ تعالیٰ کے اس نام کا کتنا بڑا آجر ہے کہ میں نے بسم اللہ کا لفظ ادا کیا اور وزو کیا رسول اللہ وسلم نے فرمایا تین سو ساٹھ جوڑ پورے پاک ہو گئے قرآن کریم کا آغاز سورت الفاتحہ سے ہوتا ہے فاتحت الکتاب یہ قرآن کا مرکزی دروازہ ہے فاتحہ افتتاح سے ہے آغاز کتاب جیسے ہوتا ہے نا مین دروازہ جس سے داخل ہوتے فاتحہ قرآن کریم کا گیٹ ہے مرکزی دروازہ ہے جس سے ہم قرآن پاک کی طرف آتے ہیں حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت خدمت اقدس میں جبریل امین علیہ السلام آئے آپ کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ آسمان سے یار مجھے بھی یہ پانی پلاؤ کہ ایک آواز آئی جبریل امین علیہ سلاد وسلام نے کہا کہ اللہ کے رسول آسمان کا ایک دروازہ کھلا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں کھلا اور اللہ تعالی کی طرف سے آپ کے لیے دو روشنیوں کی خوشخبری ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو دو نور عطا کیے ایک سورت الفاتحہ اور نمبر دو سورہ بقرہ کی آخری دو آیت فرمائیے یہ دو نور اللہ نے آپ کو عطا کیے ایک سورہ فاتحہ اور ایک سورہ بقرہ کی آخری آیت اور جو آپ مانگے وہ آپ کو عطا کر دیا گیا سورہ فاتحہ میں بندہ اللہ سے سرات مستقیم مانگتا ہے تو گویا اللہ تعالیٰ نے عطا کر دیا اسی طرح سورہ بقرہ کی آخری آیات میں انسان اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے نبی علیہ سلاۃ والسلام نے فرمایا یہ وہ دعا ہے جو قبول ہو چکی ایک روایت میں فرمایا رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سور فاتحہ ایسی صورت ہے کہ اس جیسی صورت نہ تورات میں اتری ہے نہ زبور میں اتری ہے نہ انجیل میں اتری ہے اور نہ خود قرآن پاک میں اس جیسی مبارک صورت ہے سورت الفاتحہ اسی لیے ہم پر نماز میں اور نماز کے ہر رکعت میں سورت الفاتحہ کا پڑھنا لازم قرار دیا گیا لا لاسلا ول یقر فاتحہ دل کتاب اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جو سورت الفاتحہ نہ پڑھے ہمارے لیے نماز میں نماز کے ہر رکعت میں سورت الفاتحہ کو لازم قرار دیا گیا یہ پورے قرآن پاک کا نچوڑ ہے پورے قرآن پاک کا مغز ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی مبارک صورت نہ تورات میں اتری نہ زبور میں اتری نہ انجیل میں اتری نہ خود قرآن پاک میں اس جیسی مبارک صورت اور بخاری کی روایت میں ہے صحابی ہے سعید ابن معلّا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کسورتن ہی قرآن سعید بخاری کی روایت ہے کہ حضرت سعید ابن معلّا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں مسجد سے باہر نکلنے سے پہلے پہلے قرآن کی عظیم ترین سورت کی تعلیم دوں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانے لگے سعید ابن معلّہ نے فرمایا اللہ کے رسول آپ نے مجھ سے فرمایا تھا کہ آپ مجھے قرآن پاک کی عظیم سورت کی تعلیم دیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سورت الفاتحہ پڑھائی سورت الفاتحہ میں کیا ہے صورت الفاتحہ میں چھ مضامین ہے نمبر ایک اللہ تعالی کی توحید نمبر دو قیامت کا بیان نمبر تین عبادت کا بیان نمبر چار اللہ سے مدد کا بیان نمبر پانچ سرات مستقیم اللہ سے مانگی گئی اور نمبر چھ رسالت کا بیان سورت الفاتحہ میں سب سے پہلے اللہ کی توحید ہے الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفیں خاص اللہ کے لیے ہیں ساری تعریفوں اور ساری شکر گزاریوں کی لائق ذات اکیلے اللہ کی ذات ہے کیوں شکر صرف اللہ کا کیوں کرے کسی اور کا کیوں نہیں کرے تعریف صرف اللہ کی کیوں ہو کسی اور کی کیوں نہ ہو فرمایا اس لیے کہ وہ رب العالمین ہے کوئی اور رب العالمین ہے تو بتا دو اگر کوئی اور رب العالمین ہے اس جہانوں کو پالنے والا اللہ تعالی کے سوا کوئی اور ہے تو اس کا پتہ دے دو انسانوں کو جنات کو چرند کو پرند کو دریا کے مخلوق کو فضاؤں میں درختوں کو ان تمام کائنات کی چیزوں کو پالنے والی ذات اللہ کی ہے اگر اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور رب العالمین ہے تو پھر تعریف اس کی ہوگی اگر نہیں ہے تو پھر تعریف صرف اللہ کی ہوگی یہ ہے توحید اللہ تعالیٰ کی کہ عبادت کے لائق ذات صرف صرف اللہ ہے کیوں عبادت صرف اللہ کی کیوں ہوگی اس لیے کہ وہ رب العالمین ہے اس لیے کہ وہ عبادت صرف اللہ کی ہوگی نماز صرف اللہ کے لیے روزہ صرف اللہ کے لیے صدقہ خیرات صرف اللہ کے لیے اللہ تعالی کے سوا کسی زندہ مردہ نبی ولی فرشتہ کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی کیوں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کوئی نبی رب العالمین نہیں ہے کوئی ملی رب العالمین کوئی فرشتہ رب العالمین کوئی زندہ مردہ رب العالمین رب العالمین تو صرف اللہ ہے تو جب رب العالمین صرف اللہ ہے تو عبادت صرف اللہ کی ہوگی الحمدللہ رب العالمین ساری تعریفیں خاص اللہ کے لیے ہیں کیوں اس لیے کہ وہ رب العالمین ہے اس لیے کہ وہ رحمان اور رحیم ہے بڑا مہربان نہایت رحم والا ہماری زندگی کی ہر خوشی ہماری زندگی کی ہر راحت ہماری زندگی کا ہر لمحہ اللہ کے رحم و کرم پہ ہم جی رہے کیا خالی محمود بھائی اللہ کے رحم و کرم پہ جی رہے کیسے اللہ یاد آ رہا تھا آپ کو یا حنان منان کا ورت کیا درد ان سے اکیلے میں پوچھنا تھا سمجھ میں آ بات بے کو پولیس والے نے پکڑ لیا تو ان کو اللہ بڑا یاد ہے کہتے وہاں مجھے یا ہنان یا منان بڑا یاد ہے پھر اللہ نے مدد کی اللہ करने مدد کرنے والا ہے اللہ ہی عزت دینے والا ہے اللہ ہی مصیبتوں سے نکالنے والا ہے اللہ ہی بیماری سے نکالنے والا ہے اللہ ہی اولاد دینے والا ہے اللہ تعالیٰ ہی نوکری دینے والا ہے اللہ ہی تجارت میں برکت دینے والا ہے ساری نعمتیں ساری عزتیں ساری راحتیں نہ صرف دنیا کی دنیا و آخرت کی وہ کس کے پاس ہے الرحمن الرحیم وہ بڑا مہربان ہے وہ نہایت رحم والا ہے الحمد للہ رب العالمین ساری تعریفیں اللہ کے لیے عبادت کی لائق ذات صرف اللہ کی ہے کیوں وہ رب العالمین ہے اللہ تعالی کے سوا کوئی کوئی نبی رب العالمین کوئی فرشتہ کوئی ولی کوئی پیر کوئی امام کوئی جھڈے والے کوئی قبر والے کوئی زندہ مردہ سرکار دربار کوئی رب العالمین نہیں ہے رب العالمین صرف اللہ ہے لہذا عبادت اللہ کی ہوگی سجدہ اللہ کے سامنے ہوگا دعائیں اللہ سے مانگی جائے گی منت اللہ کے نام پہ ہوگی صدقے اللہ کے نام پہ, کے نام پہ ہوں گے کچھ کسی اور کے نام پہ بھی تھوڑے بہت نہیں ہوں گے سارے سبق اللہ کے نام پہ ساری عبادتیں اللہ کے نام پہ ساری منتیں اللہ کے نام کے سوا کسی اور کے نام پر کچھ نہیں ہوگا تو یہ ہو گیا پہلا مضمون توحید مالک یوم الدین دوسرا مضمون سورہ فاتحہ قیامت کو ذکر کرتا ہے کہ روز جزا کا مالک ہے قیامت سامنے ہے یہ دنیا کی زندگی عارضی ہے یہ دنیا عارضی دنیا کے مزے عارضی دنیا کے لزت عارضی دنیا کی کھوٹیاں عارضی دنیا کی سواریاں اور دنیا کی چیزیں عارضی دنیا عارضی ہے جب دنیا ہی عارضی ہے تو اس دنیا کے اندر جو کچھ ہے یہ سب عارضی ہے یہ سب دھوکا ہے یہ دنیا کا یہ دنیا کے مال و دولت یہ دنیا کے گھر یہ دنیا کی سواریاں یہ سب کیا ہے دھوکا ہے جیسے سفر پہ جاتے ہیں ہم کسی جگہ اب سفر پہ چلے گئے کسی ہوٹل میں رہتے تو ہم اس ہوٹل کو دیکھتے ہیں ہم نے کہا رہنا ہے اچھا ہے ٹھیک ہے بس جو بھی ہے ہم نے تو چند دن رہنا ہے نا کوئی خریدنا تو نہیں کیا کرنا ہے نہیں نہیں بہت بڑا ہوٹل ہے دیکھو تر اس کو ناپو اس کی دیوار ناپو اس کی ٹائلیں ناپو او بھائی کیا کر رہے میں نے چلے جانا یہاں سے اسی طرح جیسے ہم سفر میں سواری استعمال کرتے ہیں ہم کہتے ہیں بس استعمال کے لیے ٹھیک ہے ہوٹل ہے ٹھیک ہے کھانا ہے ٹھیک ہے وہاں دل نہیں لگاتے دل ہمارا اپنے ملک میں ہوتا ہے اپنے علاقے میں ہوتا ہے کہ بھائی یہ تو آرزی ایک ہفتے کے لیے آیا پھر چلا جاؤں گا وہ ٹھیک ہے الحمدللہ ایسے ہی یہ دنیا عارضی ہے اصل آخرت ہے مالک یوم الدین اپنے آخرت کی فکر کرو کہیں ایسا نہ ہو یہ دنیا تمہیں دھوکے میں ڈال دے سفر میں جانے والا اگر ہوٹل کے نقشوں میں لگ گیا اور جس کام کے لیے گیا تھا وہ کام ہی چھوڑ دیا کاروبار کے لیے تھا لوگوں سے میٹنگ کرنے کے لیے وہ ہوٹل میں یار اس کے پلر بڑے زبردست ہے یہ پھول بوٹیاں اوہ یہ کس سے بنائی اس کا پتہ کرو بھائی اور میٹنگ آؤ میٹنگ چھوڑو یار یہ پھول بتیاں یہ کہ تو اگلی دفعہ اس کو بھیجیں گے اس کے ادارے والے بولے کہ پاگل ہے اس کو ادھر ہی بیٹھا کسی سمجھدار ہے اس کو بھیجا کام کے لیے یہ ہوٹل کی پول بٹیاں چیک کر رہا ہے اور جناب وہاں کی کھڑکیاں دیکھ رہا ہے وہاں کے دروازے دیکھ رہا ہے وہاں کی لکڑیاں دیکھ رہا ہے اس کو بھیجا تھا کام کے لیے کام تو اس نے کیا نہیں تو جس طرح وہ انسان نہ سمجھ کہلائے گا ایسے ہی اگر ہم دنیا میں ایسے لگ گئے کہ اپنی آخرت کو بھول گئے اور دنیا میں ہی مگن ہو گئے اور دنیا نے ہمیں اپنی طرف مشغول کر لیا ہم اللہ کی طرف آ نہ سکے تو یہ ہماری نہ سمجھی ہوگی تو سورہ فاتحہ میں دوسرا پیغام آخرت کی فکر آخرت کا عقیدہ پہلا پیغام عقیدہ توحید کر رکھو موحد بن کے زندگی گزارو شرک سے اپنے آپ کو بچاؤ اور دوسرا عقیدہ فکر آخرت یہ دنیا تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے لاغر الحیات دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے مکان دھوکے میں نہ ڈال دے دکان دھوکے میں نہ ڈال دے دنیا کی چیزیں دھوکے میں نہ ڈال دے لاغرن الغر اللہ کی طرف تمہیں کوئی دھوکے میں نہ ڈال دے تیسرا عنوان یا کا نعبد. یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اخلاص فی عبادت کہ دیکھو عبادت صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے پھر وہی توحید والا مضمون آ گیا. عبادت اللہ تعالی کے سوا کسی اور کی نہیں ہوگی چوتھا مضمون وعی نستعین اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتلایا کہ دیکھو مدد صرف مجھ سے مانگنا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور مدد نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی حاجت روائی نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ہمارے مشکل حل نہیں کر سکتا اللہ تعالی کے سوا ہمیں کوئی اور اولاد نہیں دے سکتا سے میر رحمت ان فلاں کا لہا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اپنے رحمت کے دروازے کھول دوں کوئی اسے روک نہیں سکتا وہ مایوم سے فلاں لو اور اگر میں اپنے دروازے روک لوں کوئی کھول نہیں سکتا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے مَن تشا وَتُذِلُ مَن تشا جسے عزتیں دینا چاہے اور جس سے عزتیں لینا چاہے یہ سب میرے اللہ کے قبضے میں ہیں اس اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرو اس اللہ سے مدد مانگو جس کے قبضے میں یہ ساری کائنات اور ساری چیزیں ہیں تو سورہ فاتحہ کا چوتھا مضمون مدد صرف اور صرف اللہ سے مانگنا ہے صرف یا اللہ مدد کہنا ہے یا رسول اللہ مدد شرکیہ جملہ ہے یا فلا مدد شرکیہ جملہ ہے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی مدد نہیں کر سکتا یا اللہ مدد باس اللہ کی ذات مدد کرتی ہے اللہ سے مدد مانگنی ہے لا حول ولا ہاؤت الا بل لا حول ولا ہاؤت الا بل طاقت اللہ کی ہے پانچواں مضمون سورہ فاتحہ میں اہ دن افسرات یا اللہ ہمیں سرات مستقیم پر استقامت عطا فرما کہ جو سیدھا راستہ ہے اسلام کا یا اللہ ہم اس پر جبے رہے استقامت کے ساتھ اسی راستے پر چلتے رہے ادھر ادھر بھٹک نہ جائے اسلام والے راستے پر اور چوتھا مضمون انعمت پلین وہ سیدھا راستہ کون سا ہے وہ انعام یافتہ بندوں کا ارے انعام یافتہ کون ہے صدیقین شہدا و رسالت آ گئی کہ سیدھا راستہ وہ ہے جو محمد رسول اللہ کا راستہ ہے جو محمد رسول اللہ صلاح وسلم کا راستہ ہے اس راستے پر چل کر اللہ کی رضا تلاش کرنا اگر محمد رسول اللہ کے طریقے سے ہٹ کر کسی اور طریقے سے اللہ کو راضی کرنا چاہو گے تو اللہ کبھی راضی نہیں ہوگا اللہ تعالی کو اگر راضی کرنا ہے تو اس کا راستہ محمد اللہ اللہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے نوین سے کہہ دو کہ میری تابع داری کرو تو یہ چھ مضامین سورت الفاتحہ کا خلاصہ ہے عقیدہ توحید کا رکھے اور فکر آخرت کرے عبادت اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے کرے مدد صرف اللہ سے مانگے اسلام کے راستے پر ثابت قدم رہے اور اسلام کا راستہ وہ ہے جو محمد الرسول اللہ رسول کا راستہ ہے جو آپ کی سنتیں ہیں جو آپ کا طریقہ زندگی ہے آپ کے طریقہ زندگی کو اپنانے والے لوگ یہ در حقیقت اسلام پر چلنے والے لوگ ہیں اور یہی کامیاب لوگ ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق نصیف میں نے نیت یہ کی ہوئی کہ انشاءاللہ ہم ساڑھے گیارہ بجے اپنی نشست ختم کریں گے تاکہ ساتھیوں کو پتہ ہو کہ ختم کس وقت ہوتا ہے تو ساڑھے گیارہ بجے ہماری نشست ختم ہو جایا کرے گی انشاءاللہ تعالی تقریبا ایک دو منٹ اوپر نیچے الحمد للہ رب اللہ